اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ارفع لد لله الحمد لله العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما اعوذ باللہ من الشیطان سمیعمنفیم بسم اللہ الرحمن تقوع ولا تعمن محترم حضرات دینی بھائیوں نوجوان ساتھیوں یصورت المائدہ کی آیت کا ایک ٹکڑا ہم نے پڑھا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اسلام کی ایک عظیم ترین خوبی بیان کی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اس فرمان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ کا فرمان و تعاون و نلبر لوگوں ہمیشہ ایمان والوں نیکی اور بھلائی کے معاملے میں دوسروں کا تعاون کرو ایک دوسرے کا تعاون کرنا اچھی باتوں میں نیکی میں بھلائی میں یہ اسلام کی بڑی عظیم ترین خوبی ہے اور انبیاء علیہ مصلاط اسلام کی سنت ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے واقعات بیان کیے اور فمع القدان عبرت عقل مندوں کے لیے ایمان والوں کے لیے بڑی عبرتیں نصیحتیں حضرت موسٰ علیہ السلام اسلام کا قصہ سنا ہوگا پھر اون نے بے دخل کیا قتل کا فیصلہ کیا راتو رات خبر ملی شہر چھوڑ کر کے نکل گئے اور مدین کا راستہ پکڑا جیسے مدین شہر کے اندر داخل ہوئے ہر ایک سے محروب موشاء علیہ سلاۃ وسلام اہل ویال سے ماں باپ سے ادید و اقاریف سے مال و دولت سے صرف ایک جوڑا کپڑا رات کو پہن کر کے ننگے پیر نکلے جیسے مدین کے اندر داخل ہوئے ایک دیکھا کہ کنواں ہے اور لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو دو بچیاں اپنی بکریوں کو روک رکھی ہیں بکریاں آنا چاہتی ہیں سوئے پر پانی پینے کے لیے لیکن بچیاں بچی آنے نہیں دیتی مشرا علیہ اللہ نے پوچھا کیا بات ہے تم لوگوں کا کہنے لگے کہ میرا باپ بوڑھا ہے کوئی اللہ نے بھائی نہیں دیا ہے ہم بہت ہی زیادہ بس ہیں یہی بکریاں ہم اب دونوں بہنیں چراتی ہیں اور اسی پر ہمارے گھر کا گزارا ہوتا ہے بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے ہم بکریوں کو دودھ پانی نہیں پلا پاتی جب سارے لوگ پلا کے چلے جاتے ہیں تو بچا کھوچا جو پانی رہتا ہے وہی ہم پلاتے ہیں اپنی بکریوں کو موسال کے دل میں بہنوں کے دونوں بچیوں کے خدمت کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے دیا آئے بکریوں کو پانی پلا دیا اور بکری بچیاں واپس گئیں بچیاں واپس گئی اپنے گھر موسا رہی سراب شام بے سہارا تھے ایک درخت دیکھا درخت کے نیچے آئے اور کہتے غب فیمل خل فقیر اللہ میں تیری ہر قسم کی رحمت کا محتاج ہوں بچیاں گئی لیکن اس ایک خدمت خلق اور دو بچیوں کی مدد اور ان کی مشکلات کو حل کر دینے کا نتیجہ یہ نکلا تھوڑی ہی دیر میں آئی بچی بڑھا کے گئی اللہ رب میں اس نیکی قیمتیں خلق کی برکت سے تھوڑی ہی دیر کے اندر دنیا کی ساری مشکلات آسان کر دی بہترین میں اس وقت دنیا کا اس علاقے کا سب سے بہترین انسان جو تھا اس کی بیٹی سے شادی بھی ہو گئی اور اسی دن ان کو اللہ تعالیٰ نوکری بھی اسی کے ہاتھ دے دی انسان اس واقعے پر غور کرے کبھی ارے کا فرمان من کانسی جیتے اکیل مسلم کان اللہ وسیحا جی کہ جب کوئی مسلم انسان مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے کام آتا ہے اور ان کی مشکلات دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس انسان کی ساری مشکلات کو دور کر دیتے ہیں یہ بہت بڑا عبرتناک واقعہ ہے کہ جب انسان خدمت خلق کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مشکلات دنیا کو کی کیسے آسان کر دیتا ہے نبی علیہ السلاۃ اسلام رف نمائ خیر الناس الناس اے لوگوں تم میں سب سے اچھا انسان ہے جو لوگوں کے کام آتا ہے اور لوگوں کی مشکلات میں حصہ بٹاتا ہے الحمد اللہ اس بلافا کے موقع پر جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں بھی بہت ساری جمعیات بہت ساری شخصیات بہت سارے صحاب خیر نے مدد کیا ہیں اللہ رب العالمی ان کی مدد فرمائے اور جو وعدہ کیا ہے کہ جو میرے میرے بندوں کے کام آتا ہے اور وہ مشکل حل کرتا ہے میں اس کی مشکلات حل کرتا ہوں اور میں اس کی بیوڑی بناتا ہوں اللہ اس فضیلت کا مستحق بنائے اور دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں نے اپنے مسلمان بھائیوں یا گیروں کے اس معاملے میں مدد کیا ہے ان کام ہے اچھا کیا ہے اللہ ان سب کی خدمات کو قبول کر دے نبی عہصہ صلی اللہ نے ساتھ نمایاس اے لوگوں تم نے سب سے اچھا انسانوں ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے لوگوں کے کام آتا ہو اور فائدہ پہنچانے کا دو طریقہ ہے ایک تو یہ ہے کہ سامنے والوں مشکلات میں کو دور کیا جائے اور ان کے کام آیا جائے نمبر دو ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پھلائی اور اپنے دیئے ہوئے مال سے علم سے قوت سے طاقت سے اور دوسروں کو فائدہ پہنچایا جائے خیر اناس میں اناس اللہ رب العامین ہم سب لوگوں کو خیر الناس بنائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہیں کہ نبی علیہ نے ساتھ رمایا احب الناس النا سے لوگوں سب سے زیادہ اللہ اپنے ال بندوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے بندوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہوتے ہیں اپنے ماں اپنے علم اپنی قوت اپنی طاقت اپنی صلاحیت اللہ رب العالمی کی دلوی نیوتوں سے جو سب سے زیادہ اللہ کے باہ مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں وہی سب سے زیادہ اللہ تعالی کا محبوب بندہ ہوتا ہے دوستو اللہ تعالی کے محبوب بننے کی کوشش کرو آپ نے آگے ارشاد شاعر وہ احبالآمال اور اللہ حرب العمین کے نزدیک تم جتنے اعمال کرتے ہو فرائض کے بعد واضح آباد کے بعد ارکان ادا کرنے کے بعد سب سے بہترین اعمال آپ نے فرمایا چند ہے نمبر ایک فرمایا احب الله سور تد انا السلم او کما تارا صاحب سب سے بہترین عمل یہ کہ کسی دکھی انسان کے دل میں خوشی کی لہر کبا اس کی مشکلات ہر کر دو اس کے کام آ جاؤ اس دکھی دل کا انسان دل خوش ہو جائے اللہ تعالیٰ نے ساتھ روایا اللہ ساتھ روایا یہ سب سے بہترین انسان ہے دوستو ہماری پیدائش کا اور دنیا میں آنے کا ایک بڑا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر انسانیت ہو اور ہم غیروں کو فائدہ پہنچانے والے بنیں دوسرے کے دکھ درد میں کام آئے پشتا اللہ رب العالمی نے ہمیں باغے والے طور پر اسے بہترین اعمال کرا دیا ہے نمبر دو آب نے شاط رمایا کے دل کو خوش کر دینے کے بعد سب سے بڑا عمل جو ہے آب نے شاط رمایا او تک قربتن کسی مسلمان پر کوئی دکھ ہے کوئی پریشانی ہے اس تنگی اس پریشانی کو دور کر دینا یہ سب سے بڑا عمل اور اللہ تعالیٰ کو مح محبوب امن ہے نمبر تین اوتن کوئی انسان مقروض ہے قرض کے نیچے دوا ہوا ہے کرد ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اگر اس کا انسان کرد ادا کرا دے تو یہ بھی اللہ تعالی کے نزدیک محبوب عمل ہے نمبر چار اوترو دو کسی اونچے پریشان انسان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا جائے یہ اللہ رب العالمین کے اندر یہاں امار محبوب امار ہیں یہ چار امار اس حدیش کے اندر بیان کیا آخر میرے ساتھ ہمایا والا اندین احب اریا ان میں شہرن اے اللہ کے بندو اللہ کے سلوان آتے میرے امر یاد رکھو اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جس نے ہمیں تمہارے درمیان رسول سولہ پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے میں اپنے کسی مسلمان پریشان بھائی کے لیے اگر ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس کے کام بنانے کے لیے میں اس کا ساتھ دے دیا تو اللہ سے اللہ کی قسم اس میری مسجد میں ایک مہینہ احتساب کرنے سے بڑا اجر و سواب جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر هذا کر سی من اکور کوراوستم بھی رہے الحمد للہ وقف وسلم اللہ دوستوں ایک دوسرے کے کام آنے والے بنو حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ احتکاف میں بیٹھے ہوئے ایک شخص ہے بڑا پریشان اس نے کہا حضرت فلاں آدمی نے قرضہ لیا ہمارا اس کے اوپر حق ہے بار بار ہمیں بلاتا ہے سالوں گزر جا رہے ہیں چکر لگاتے ہوئے لیکن آج تک وہ نہیں دیا ذرا کچھ دعا بتائیں یا کوئی اس کا حل نکالے حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ احتکاب چھوڑے اور نکل گئے لوگوں نے قسم نبی طرف میں رہنے والے جو اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں ابھی الکریب ان کے وفات سے پہلے میں نے ان کو فرماتے ہوئے سنا تھا اب اگر کوئی انسان اپنے مسلمان بھائی کے کام کے لیے ایک گھنٹہ اگر ٹائم نکال لیتا ہے تاکہ کا کام بن جائے تو میری اس مسجد میں احتکاب کرنے سے ایک, ایک مہینہ احتکاف کرنے سے زیادہ ازر ثواب اللہ دیتے ہیں تو میں ایک بڑے ثواب کے لیے چھوٹے ثواب کی چیز کو چھوڑ دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی توفیق فرمائے اہٰ عالمین تمام پریشان بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے اور جن ساتھیوں نے تعاون کیا ہے یا آپس آب میں ابھی ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے الاح العالمین جس ملک میں ہم وہاں رئیسدونا اور ان کے آوان و انصار اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما اللہ رب العالمین ہر پریشانی سے انہیں بچا لے اور ان سے وہ کام لے جس میں آپ کو آپ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور جس شہر میں رہتے ہیں خاص طور سے ہاکار کا شیخ الطان حفظ اللہ کو اللہ ہر بلا ہر سے بچائے اور ہر آنے والے مشکلات سے دور رکھے اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کا سایہ ہم پر دیر کے اور جب تک یہ زندہ ہیں صحت اور عافیت کے ساتھ اللہ تعالی ان کو نیک کام کی توفیق نصیب فرمائے ہر غلط کام سے اللہ تعالی ان کو بچانا ان کے ہاتھوں ان کے ہاتھوں فروق لینا اللہ اس ملک کو امان کا گہوارہ بنا دے دنیا میں جتنے بھی مسلمان ملک ہیں اللہ تعالی ہر جگہ مسلمانوں کے جان مال عزت کی حفاظت کرما اللہم صل على المؤمنين والؤمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله ان الله يعلم بالأدل والإحسان وإيتاء بالقرب وننعى عن الفاشاء والمنفر والغجي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم واذكروا الله تعالى أكبر <تصفيق> ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میں لائکن کو دبانا نہ بھولی تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے